ساری عقل و ہوش کی آسائشیں ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنو کے ڈھال دی ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنو کے ڈھال دی کر لیا تھا میں نے تر کے عشق کر لیا, تر لیا میں تھا, تھا میں مر... نے تر کے مر... <تر م defeat> عشق تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی वाँ ساری اغل وشتی آسانیاں تم نے سانچے میں جنو کے ڈھال دی کر لیا تھا میں نے کے عشق تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی یوں تو اپنے کاس دل کے پاس یوں تو اپنے دانے دل کے پاس جانے کس کس کے لیے پیغام ہیں یوں تو اپنے کاسے دانے دل کے پاس جانے کس, کس جانے کس کے لیے کس پیغام, کس پیغام, پیغام, کے لیے پیغام ہیں پر لکھے ہیں میں نے جو عوروں کے نام پر لکھے ہیں میں نے جو عوروں کے نام میرے وہ خط بھی تمہارے نام ہیں واہ لکھے م. ہیں م. میں نے جو اوروں کے نام میرے وہ خط بھی تمہارے نام ہیں ایک اور پتا کہ یہ تیرے خط تیری خوشبو یہ تیرے خواب و خیال یہ تیرے خط تیری خوشبو یہ تیرے خواب و خیال متائے جاں تیرے قول اور قسم کی طرح یہ تیرے خط تیری خوشبو یہ تیرے خواب و خیال متائے جاہیں تیرے قول اور قسم کی طرح گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم کی طرح گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا کسی غریب کی جوڑی با ہوئی رقم آخری निगाहों के جو رانائی نگاہوں کے لیے پھر دو سے جلوا ہے جو رانائی نگاہوں کے لیے فردو سے جلوا ہے لباس مخلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی جو رانائی نگاہوں کے لیے فردوس سے جلوہ ہے لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی یہاں تو جازبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ یہاں تو جازبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ, ہی کی پروردہ یہ لڑکی فاقا کش ہوتی تو بس صورت نظر آتی یہاں تو جازبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بس سورج نظر آتی وہ کروں ہے محبت خطا ہے کہ ہے محبت حیات کی لذت ہے محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں ہے محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں کیا اجازت ہے ایک بات کہوں کیا اجازت ہے ایک بات کہوں وہ مگر خیر کوئی بات نہیں ہے محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں کیا اجازت ہے ایک بات کہ مگر خیر آخری قدر سو کہ شرم دہشت جھجک پریشانی شرم دہشت دہشت نعت سے کام کیوں نہیں لیتی شرم دہشت جھجت پریشانی ناس سے کام تو نہیں لیتی آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں کی واہ واہ محبت, محبت, لزت محبت, محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں ہے محبت ہے محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں وہ ہزا شرم دہشت جھجک پریشانی ناد سے کام کو نہیں لیتی آپ وہ جی مگر یہ کی سب کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں رہ